آج کل مسجدوں میں وضو کا پانی اس قدر نمکین ہوتا ہے کہ وضو کے دوران جب پانی سے کلی کرتے ہیں پورا منہ نمکین ہو جاتا ہے اس سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے نمکین پانی کو اچھی طریقے سے تھوک دیا جائے تو اب روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا مثلا ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام سے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا حضور علیہ السلام نے فرما روزے میں مسواک جائز کہا حضور تازی مسواک جس میں مزہ ہوتا ہے اگر اس کو منہ میں کیا جائے فرما تب بھی جائز ہے اگر مسواک میں مزہ ہوتا ہے تو پانی میں بھی تو مزہ ہوتا لہٰذا کھارا پانی اگر ہے اچھی طریقے سے کللی کر لی جائے اور اس کا اثر اگر منہ میں ہو اس سے روزہ نہیں جائے گا